وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجدين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوس العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تاریخ و توصیف اللہ رب العزت بالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت میں پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کیا اور یہ سسکتی ہوئی انسانیت جو لوگوں کے دردر پر بھٹکتی تھی اور اپنی ہوائے جو ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی انہیں یہ سمجھایا کہ لوگوں کے دروں سے کچھ نہیں ملتا صرف رب کے در سے ملتا ہے جنہیں کوئی پوچھا نہیں کرتا تھا انہیں یہ بتایا کہ تمہیں پوچھنے والا تمہاری سننے والا تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو ان کے سامنے جھکتے ہو لیکن تمہاری کوئی مراد پوری نہیں ہوتی رب کے سامنے جھکو دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت سعادت و کامرانی سے بھر جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی شریعت کو جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا لوگوں تک پہنچا دیا اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین بالکل مکمل ہو چکا تھا جس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ رب العزت نے کیا علیم اکمل لکم دینکم کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اعلیٰ محجتی میں نے تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے رہا اس شاہراہ کی رات بھی دن کے مانند ہے یعنی اسلام کے تمام مسائل اسلام کی تمام باتیں بالکل واضح ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے لا عنها إلا اسلام کو وہی شخص چھوڑے گا جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے ہلاکت و گمراہی لکھ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب نبی بنائے گئے تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دشمنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو لوگ اسلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا انہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کرماتے ہیں کہ منکا کہ تم میں کا جو کوئی اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے صحیح طریقے سے اسلام کو اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے اس دین کو سمجھنا چاہتا ہے فلیت اصحاب محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس دین کو نبی سے ڈائریکٹ سمجھا تھا اس کی وجہ یہ تھی فنکانہ ہاج ہل ہاج ہل امت کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو بہت ہی صاف ستھرا بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی تھی ساری دنیا کو چھوڑ کر کے دنیا کے تمام کام کو چھوڑ کر کے وہ نبی کی بات کو اپنے دل میں بٹھاتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے وہ عقلہ تکلفا اور تکلف نہیں کرتے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی طریقے سے عمل کرتے آگے پیچھے تردد کا شکار نہیں ہوتے وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے اختیار کیا دین کی اقامت کے لیے انہیں چنا اس کے بعد عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت کو جانو اور ان کے آثار ان کے نقش قدم پر چلو اور اس کی پیروی کرو کیونکہ جس راستے پر وہ صحابۂ کرام چلے تھے وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے وہی راستہ سیدھا راستہ ہے جسے سیرات مستقیم سے قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا صاحب کرام معیار ہیں دین کو سمجھنے کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کو ہم خود سے سمجھ لیں آاریت رسول کو ہم جیسے چاہیں خود سے سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں ہماری سوچ پر جس طریقے سے اللہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے لگام لگائی ہے کہ اپنی سوچ کو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند بناؤ اسی طریقے سے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہماری سوچ کو نبی کریم صحاب اکرام رضی اللہ عن اجمعین کے فہم کا بھی پابند بنایا چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يشاقق الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑتا ہے نول مَا چول تو جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی چلائیں گے یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ونس لی جہنم کہ کے اخیر میں اس کا ٹھکانہ نبی کی مخالفت کی وجہ سے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا ٹھکانا جہنم ہو شغلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جہنم نبی کی مخالفت کر ہی ملتی نبی کی مخالفت کیا جہنم اس کو ملنی ہے لیکن بیچ میں صحابہ کے راستے کو چھوڑنے کا ذکر لایا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اگر یہ ذکر نہ بھی کیا جاتا پھر بھی آیت مکمل تھی کیونکہ کوئی انسان نبی کی مخالفت کرے اسے جہنم ملے گی لیکن اللہ نے ویت طب عغی المؤمنین کا ذکر کیا کہ جو نبی کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑے اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے نبی کی مخالفت پر جہنم ملتی ہے ویسے ہی صحابۂ کرام کے فہم کی ان کے منہ کو چھوڑنے کی ان کے منہت کی مخالفت پر بھی جہنم ملتی ویت طب عغی رسبی علمین و نسلی جہنم وسعت مسیرا آج کچھ آج کل کے زمانے میں کچھ فکر جنم لے رہی ہے خاص کر کے اہل حق کے درمیان کہ ہمیں صحابہ کے فہم کی کیا ضرورت ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کی ان کی فہم ہے اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے سوچا قرآن و حدیث کو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا آج ہمارے زمانے کے مسائل الگ ہیں مختلف ہیں ہم اپنے اعتبار سے اس کو سمجھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے جبکہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ إلا بما صلاحہ کہ آنے والی امت کے اندر اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب صحابہ کرام کے راستے پر چل کر کے وہ اپنی اصلاح کر اگر صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے اصلاح کرنا چاہیں گے تو یہ امت گمراہ ہو جائے گی چنانچہ دیکھیں خوارج خوارج کا جو فرقہ تھا اس کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اس نے صحابہ کرام کے فہم کو اور صاحب اکرام کے راستے کو چھوڑ دیا وہ لوگ صاحب اکرام کے ساتھ تھے ان میں سے بیشتر لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے لیکن ان کا ساتھ چھوڑا اور خود سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور کہا ان حکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور پھر یہاں سے گمراہی ایسی شروع ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ قوم خوارش قوم ایسی ہوگی جو قرآن پڑھے گی تو تم ان کے قرآن کے سامنے اپنے قرآن کے پڑھنے کو حقیر سمجھو گے وہ قوم نماز پڑھے گی تو تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے سمجھو گے وہ اتنی اچھی عبادت گزار قوم ہوگی اتنا بہترین قرآن پڑھنے والی ہوگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں وقت گزارنے والے قوم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے کمان تیر سے کمان نکل جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اور یہ اس قوم سے ملاقات کیا تو میں اسے اس طریقے سے قتل کروں گا جس طریقے سے اللہ نے قوم سمود اور قوم عاد کو قتل کیا ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کی تعریف کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ عبادت گزار ہوگی قرآن مجید کی میں مشغول ہوگی زہد و تقوی کا پیکر ہوگی یہ قوم چونکہ یہ قوم قرآن مجید کو اس اعتبار سے سمجھے گی جس اعتبار سے اللہ نے صحابۂ کرام کو نہیں سمجھایا تھا اس لیے گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہونے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو کے راستے کو اس کی بہن کو چھوڑ دی ان کی فہن کو چھوڑ دیا تھا اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے خوارد سے نہروان پر تو ان سے کہا کہ تمہارے اندر تمہاری گمراہی کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے اندر یا تمہاری قوم میں تمہارے ساتھ ایک بھی صحابی موجود نہیں ہے تم میں ایک بھی صحابی موجود نہیں ہے اور میں ان لوگوں کے پاس سے آیا ہوں یعنی ان صحابہ کرام کے درمیان سے آیا ہوں جنہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر توریح اور تشریح کو تم سے زیادہ بہتر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو خود سے سمجھیں گے آج کے زمانے میں دراصل یہ گمراہی کا راستہ ہے یہ وہی معتزلہ اور قدریا کا راستہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو خود سے سمجھنے کی کوشش کی اور آخیر میں انہیں گمراہی ہاتھ لگی دراصل جب گلشتہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل شمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں کہ جب اسلام کو تمام چیزوں کی ضرورت تھی مال کی قربانی کی جان کے قربانی کی وطن کی قربانی کی ہر ایک چیز کی ضرورت تھی صحابہ اکرام نے ان تمام قربانیوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا لیکن جب ان کے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تو ان کے قربانیوں کو بھی بھول گئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کو بھی بھول گئے اور اپنے فہم کے اوپر بھروسہ کر کے سمجھتے ہیں کہ قرآن وجید ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ کو یا ان کی فہم کو معیار کیوں بنایا کہ ان کے فہم کے مطابق ہی سمجھا جائے قرآن مجید کو اور احادیط رسول کو دیگر قہوم کے مطابق نہیں سمجھا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور آپ جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے سی بخاری کی روایت دوران نماز آپ نے اپنے جوتے کو اتار کر کے کنارے رکھ دیا صاحب اکرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا ہے تو آپ صاحب اکرام نے بھی اپنی جوتے اتار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا ماںکم تم لوگوں نے جوتا کیوں اتارا تو صحاب اکرام نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ جوتا اتار رہے ہیں تو ہم نے جوتا اتار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جوتے میں گندگی تھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ اس میں گندگی ہے تو میں نے اتار دیا اہل علم کہتے ہیں کہ صاحب کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھتے تھے فوراً بجا لاتے تھے اس کی علت اور اس کا سبب جاننے کی کوشش نہیں کرتے نبی جو کر رہے ہیں اسی میں نجات ہے اللہ ایکے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر دے کہ یہ عمل تمہارے نہیں تمہارے لیے نہیں یہ عمل ہمارے لیے خاص تو اسی وجہ سے اور مزید یہ کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کا ایک رشتے دار بیٹھا تھا جو چھوٹی سی کنکری کو پھینک رہا تھا تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے تم کسی دشمن کو تو مار نہیں سکتے لیکن کوئی راہ کوئی راہ میں چلنے والا ہوگا اس کی آنکھ میں لگے, لگے گئی کنکری تو اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی یہ حدیث سنا دی اپنے رشتے دار کو پھر دوبارہ وہ رشتے دار اسی کام کو انجام دینے لگا پھر تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ سمجھایا پھر تیسری مرتبہ انجام دینے لگا تو عمران ابن حسین رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کے اس پر عمل نہیں کر رہے ہو و اللہ ہلا کا ابدا کہ میں تم سے کبھی بھی گفتگو نہیں کروں یہ صحابی کا موقف اور منحج اور طریقہ تھا ان لوگوں کے سلسلے میں جنہیں حدیث رسول سنائی جائے اور حدیث رسول سے وہ روگردانی کریں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں اور ہماری بات تو چھوڑ ہی دیں تو اس لیے ان صحاب کرام کے منحج کو ماننے کا اور اسی کے مطابق چلنے کا حکم اللہ رب العالمین نے پرانے مجید میں دیا اسی طریقے سے دو صحابہ کرام ہیں ایک عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک عبداللہ اللہ ابن روا رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں نے الگ الگ موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں کہتے ہوئے سنا اجلسو بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی چوکٹ پر تھے اور وہیں پر بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم آ تم اس کے مقصود نہیں تھے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو گرچے ان کے لیے نہیں تھی لیکن وہ اس لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت میں میں شامل نہ ہو جاؤں اور عبداللہ اللہ بن روا رضی اللہ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالی تمہارے حص میں اضافہ کرے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطماع فرما برداری میں اس صدر آگے بڑھ گئے ہو اللہ رب العالمین اس حص میں اضافہ کرے اس کے مقصود تم نہیں ہو دو تو مقصود دوسرے ہوں لیکن اگر اس حکم سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شامل ہو جائیں گے تو اس سے رکنا ضروری ہے یہی صحابہ اکرام کے اندر یہ چیز موجود تھی جس کی وجہ سے ان کی فہم کو نبی اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہج کو ان کے فہم کو معیار بنایا ابو بکر ردیب اللہ کو کون نہیں جانتا تمام صحابۂ کرام کے سردار تمام امبیا کرام کے بعد پوری دنیا انسانیت میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ابو بکر رضی اللہ انہوں نے فرمایا لس و تارک ان سعی ان کیا نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقد امل صبح اکشا ان ترقی صحیح بخاری کی روایت ہے کیا وہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن امور کو انجام دیا کرتے تھے ان امور میں سے میں ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتا جتنے بھی کام جتنا بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں میں ان میں سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتا مجھے ڈر ہے کہ نبی کی سنتوں میں سے اگر ایک سنت کو بھی چھوڑ دوں تو میں گمراہ اور برباد ہو جاؤں یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے لیے جنت کے آٹھویں دروازے کھلے تھے جنہیں جبریل علیہ السلام آ کر کے سلام کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی عشرہ مبشرہ بل میں سے پہلے درجہ پر ہیں وہ اپنے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی میں مخالفت کر دیں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے اور سرات مستقیم سے ہٹ جائیں گے پھر ہم صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور ان کی سنت کی مخالفت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا یہی وہ امور تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے فہم کو ان کے, ان کے فہم کو اور ان کی سوچ کو ان کے منہج کو معیار بنایا اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتو افضل ہے یا حج افراد افضل ہے حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آدمی احرام باندھتا ہے اور جا کر کے سیدھا بنا مزدلفہ اور عرفات جا کر کے حج مکمل کر کے اخیر میں طواف افاظہ کر کر کے اور پھر طواف ویدا کر کر کے فارغ ہو جاتا ہے جس میں دو طواف نہیں کرنا پڑتا اور نہ قربانی دینی پڑتی ہے اور حج تمد تو واضح ہے کہ جا کر کے پہلے طواف عمرہ کر کے حلال ہوتے ہیں پھر جا کر کے حج کے کام کو انجام دیتے ہیں مزید یہ کہ اس میں قربانی اور حدی بھی پیش کرنی پڑتی ہے تو ان سے پوچھا گیا کون سا حج افضل تو انہوں نے کہا حجو افضل تو سائل نے کہا، سوال کرنے والے نے کہ آپ کے والد اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حج افراد افضل تو حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی بات ماننے کے زیادہ قابل ہے یا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی بات. یہ ایک صحابی نے اس شخص کو کہا یہ شخص نے صحابی کے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا معارضہ کرنا چاہا اس کے مقابلے میں پیش کرنا چاہا بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ علوما سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یو شکن من السماء اقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تقول ابو بکرین عمر کہ تمہاری یہ حرکت کہ جب میں حدیث پیش کر رہا ہوں نبی کا عمل پیش کر رہا ہوں تو تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں صحابی نے تو یہ کہا ہے انہوں نے یہ چیز اس چیز کو جائز قرار دیا ہے نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول پیش کرنا، کرنے والے کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ حرکت اس قابل ہے کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین آسمان سے پتھر برسا جب نبی کی حدیث آ گئی اس کے بعد کسی کی کوئی بات نہیں چل سکتی چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہوں کیونکہ ہر ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو سکتے ہیں وہی معصوم انی الخط ہیں باقی کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں یہ منہج صحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو چاہے اس کا تعلق فرض سے ہو چاہے اس کا تعلق واجب سے ہو مستحبات سے ہو جن چیزوں سے ہو ہر ہر ایک حدیث کو ہر ایک عمل کو ہر ایک سنت کو اپنے لیے حید سمجھتے تھے اور اس سے روگردانی کو اپنے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ سمجھتے تھے جو سنت کی مخالفت کرتا تھا اس کو منع کرتے تھے اور اس سے دوری اختیار کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے گرچہ اس سنت کا سبب ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت جوتے میں نماز پڑھنے کے تعلق سے گزری تو یہ جو جذبہ تھا ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اسی جذبے کے پیشے نظر اللہ رب العالمین نے کرام کے فہم کو معیار بنایا حجت بنایا کہ اگر کسی کو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے اپنی فہم نہیں لانی ہے کہ اس میں یہ بھی مانا ہو سکتا ہے جو مانا اللہ نے اس کے رسول نے بیان کیا اور پھر صحابہ کرام نے بیان کیا وہی مانا حجت ہوگا تیسرا کوئی مانا جو نیا مانا ہے جو صحابہ کے راستے سے اور ان کے منہج اور فکر سے ٹکراتا ہے وہ مانا حجت نہیں ہوگا چنانچہ اللہ رب العالمین نے قران مجید میں فرمایا فئن امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدی کیا اگر ہدایت چاہیے سیدھے راستے پر چلنا ہے اللہ کے قربت چاہیے دین اسلام پر سرات مستقیم پر باقی رہنا ہے تو جس طریقے سے صاحب اکرام نے ایمان لایا تھا دین کو سمجھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تھا اسی طریقے سے تمہیں بھی ایمان لانا ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی سمجھنا ہے جس طریقے سے صاحب اکرام نے سمجھا تھا وہ ان اگر صاحب اکرام کے راستے سے روگردانی کیے تو ان نما ہنفی شفاق تو پھر جو راستہ تم اختیار کرو کہ صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کے وہ راستہ شقاق کا یعنی اختلاف کا ہوگا پھر تو اللہ رب العالمین تمہارے لئے کافی ہو ہوگا یعنی تمہیں اللہ رب العالمین دیکھے گا اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا صحابہ اکرام کے تعلق سے کہ من المؤمنین لجان صدقوا ما عاہدو اللہ علیہ فمنہم من قوان احبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلہ کہ صاحب اکرام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھایا اور انہوں نے جن چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی جن چیزوں پر اسلام کو اپنایا تھا ان چیزوں کے اندر ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں اسی پر وہ قائم رہے تو صحابہ اکرام شروع سے لے کر کے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسی نہج پر اسی منہج اور اسی طریقے پر قائم رہے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رہنے کا حکم دیا تھا اس لیے اس منہج کو ماننے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا بلکہ ان کے اس منحج اور طریقے کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی قرآن مجید کے اندر اور اس منہج کو اپنانے کا حکم دیا کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لاؤ گے جس طریقے سے صاحب اکرام نے ایمان لایا تب تمہارا ایمان گارنٹیڈ ہوگا اللہ کے نزدیک تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہوگا بصورت دیگر ممکن ہے تم اختلاف کی راہ اختیار کر لو اب ایک مثال سے صحابہ اکرام کے منہج کو چھوڑنے کی جو سنگینی ہے جو اس کی خطرناکی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پرانے مجید میں ایک آیت ہے وَمَلْ لَم يحكم بِمَا اللَّهُ هُمُ الْكَافِرُونَ آیت بالکل واضح کہ جو اللہ کی نازر کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر پلا کا فرون وہ کافر اب ظاہر سی بات ہے کفر کا مطلب کافر کا مطلب دائر اسلام سے خارج ہونا بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا بھی ہے اس زمانے میں اب ہر آدمی جسے صحابہ کا صحابہ کے منہج سے یا ان کی تفسیر کا علم عسائد کے تعلق سے نہیں ہے وہ کسی بھی مسلمان حاکم کو اس آیت کو پڑھ کر کے مسلمان حاکم کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہے قرار دیتا لانتی قرار دیتا اس کے اوپر اس کے خلاف گالیاں بکتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر جبکہ صاحب احکام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ کفر سے مراد کفر اکبر نہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کرتا بلکہ اس کفر سے مراد کفر اصغر ہے چھوٹا کفر جو اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر مروی ہے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے تو اگر آپ خوارج کو یا ان کے نہج اور طریقے پر چلنے والے کے منہج کو لیں یا خود سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس آیت کی روشنی میں دنیا میں کوئی بھی مسلمان حاکم آپ کے نزدیک مسلمان نہیں رہے لیکن اگر صحابہ کرام کے منحج کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے لوگ آپ کے نزدیک دائر اسلام سے نکلنے سے بچ جائیں گے اگر آپ اپنے فہم کو اور سوچ کو صحابہ اکرام کے فہم کی لگام دے اور ان کے منہج پر کی کوشش کریں مزید دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عباس صحیح اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سونوں کی ان سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور پھینک دیا کھینچ کر کے پھینک دیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا پہنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اٹھاؤ لے لو ون تفے لیا اس کے ذریعے تم فائدہ اٹھاؤ گے ویسٹ دو گے یا کچھ بھی کرو گے تو صحابی نے کہا کہ جس چیز کو نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اب میں اسے لے نہیں سکتا حالانکہ ان کے لیے حلال تھی لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میں اسے لے نہیں سکتا یہی انہیں اسباب کی بنیاد پر اور اتبا اور اطاعت کا جو جذبہ ان کے دلوں میں موجود تھا انہی اتباع اور اطاعت کے جذبے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی تھی اور ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا تھا چنان چسور حدیط میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ہر ایک صحابی سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہر ایک صحابی سے کیونکہ ان کے اندر اتباع کا یہ جذبہ موجود تھا آج ہم دوسرے لوگوں کے منہ پر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن تنہائی کے اندر ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا جس آیت کو میں نے خطبے کی آیت بنائی جو لوگ سابقین اولین ہیں، پہلے پہل جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے انصاری انصاری صاحب کرام میں سے جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور انہیں کے طریقے سے اسلام پر چلتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہے اللہ رب العالمین ان سے بھی راضی ہے مزید یہ کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا لن رسولات و الا اکم المقلیح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے مال اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جہاد کیا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو جنہیں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والا کہا جنہیں اللہ رب العالمین نے جنتی بتایا جنہیں اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ رب العالمین سے وہ لوگ راضی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے رضامندی کا اظہار کیا تو بھلا ان سے بہتر قرآن کو سمجھنے والا دین کو سمجھنے والا احادیط رسول کی تشریح اور تفسیر کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے اس لیے تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل جو اس امت کے لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں اور ان کی فہم ہی قرآن میں قرآن و حدیث کی جو فہم ہے ان کی فہمی حجت ہے کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو جو سمجھا وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ان سے بہتر قرآن اور حدیث کو کوئی نہیں سمجھ سکتا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور ان میں سے بہتر جہنم میں جائے گا اور ایک ہوگا وہ جنت میں جائے گا سہار اکرام نے کہا وہ کون ہوگا اللہ کے رسول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا انا و کہ وہ جماعت وہ لوگ ہوگی جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے کرام کے طریقے پر ہوں گے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہی جہنم کا سبب بنتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے طریقے پر ہو اور صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنت میں جائیں گے تو یہاں پر صحابہ کے طریقے کا اضافہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی انسان صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے قرآن اور حدیث کو اور ان کے منہج کو چھوڑ کر کے قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتا اگر کوئی سمجھنے کا دعوی کرتا ہے تو وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں فرمایا ودین اونچل علم الدی انبی کا جو لوگ اہل علم ہے اہل علم سے مراد امام امام قطعہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو چیز نازل کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی حق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں ہے تو جتنی بھی دلیلیں گزری یہ تمام دلیلیں اس بات کے اوپر واضح اور روشن دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ صحابہ کرام کا جو راستہ ہے وہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا بعد کے ادوار میں نئے نئے فرقے اور نئی نئی گمراہیاں وجود میں آئی اور ہر فرقے نے اپنی اپنی جانب سے دین کے اندر کچھ اضافہ کر لیا لیکن جیسے ہی آپ صحابہ کرام کے زمانے میں جائیں گے تو اس زمانے میں آپ کو دین اسلام خالص ملے گا اور فہم صحابہ یا منہج صحابہ کی پیروی کرنا اور ان کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے یہ لوگوں کا بنایا ہوا اصول یا کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ضابطہ ہے جیسا کہ آیات پیش کی گئی کہ نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی نبی صاحب کرام کے راستے کو چھوڑے گا اس کے لیے جہنم ہے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے راستے پر چلتے ہوں اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو چاہے وہ راستہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اگر اس راستے پر صحابہ کرام کے آثار موجود نہیں ہیں وہ راستہ صحابہ کرام کے طریقے سے مزین راستہ نہیں ہے تو یقین جانیے کہ وہ گمراہی کا راستہ ہے گھر اسے آپ کوئی بھی خوشنما دے دیں اس کے اوپر کتنی بھی کتاب و سنت کی دلیل پیش کر دیں وہ راستہ کبھی بھی بھلائی کا راستہ نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ دیکھیں رواف رواف جو ہیں یا موتسلا ہیں قدریہ ہیں یہ سب اپنی گمراہیوں پر قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کا انکار وہ قرآن و حدیث کی دلیل سے کرتے ہیں اسی طریقے سے جو روابط ہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر جو تان و تشنی کرتے ہیں اور ان کے انہیں جو مرتب کہتے ہیں یا انہیں گالیاں دیتے ہیں اس کے لیے وہ دلائل پیش کرتے ہیں اور اس دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں جبکہ ہر دلیل پیش کرنے والا حق پر نہیں ہوتا وہی دلیل پیش کرنے والا حق پر ہوگا جو دلیل صحابہ اکرام کے منہج اور ان کے طریقے کے مطابق سمجھی گئی ہوگی اور پیش کی گئی ہوگی چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن ابی دعد جو معتزلی تھا معتزلیوں کا سردار تھا وہ فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں جب وہ اپنی بات پیش کر رہا تھا کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو امام احمد رحم اللہ نے عبداللہ ابن ابی دعا سے کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا اس بات کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے قرآن میں اس بات کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ تم اللہ کے کلام مخلوق کو مخلوق کرو تو کہا نہیں تو پھر امام احمد رحم اللہ نے کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت دی ہوگی کہ قرآن کو مخلوق کہا جائے کہا نہیں تو کہا پھر ابو بکرو عمر اور عثمان رضی اللہ عنو اجمعین نے اس راستے کی طرف بلایا ہوگا اس مسئلے کو سمجھایا ہوگا کہ قرآن کو مخلوق کہا جائے تو اس نے کہا نہیں تو امام احمد رحم اللہ نے کہا جس بات کی طرف نہ اللہ نے بلایا ہے نہ رسول نے بلایا ہے نہ صحابہ اکرام نے بلایا ہے تم اس بات کو ہدایت کیسے سمجھتے ہو کیا یہ آئنے گمراہی نہیں ہے تو جس بات کی طرف کوئی کوئی بھی کام کرے اگر اس کام, اگر اس کام کو اللہ کے اللہ کی کتاب میں اس کام کی دلیل نہیں ملتی اس بیل اور اس عمل کی دلیل نبی کی سنت میں نہیں ملتی اور صحابہ اکرام کے فتوے میں اقابیل میں ان کے اقوال میں مزید یہ کہ ان کے افعال سے ان کے زمانے میں وہ دلیل نہیں ملتی تو وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ گمراہی والا عمل نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ ہمیں وہ عمل کریں گے جس عمل کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہوں اس لیے تمام اہل علم یہ کہتے ہیں کسی بھی بات میں مثال کے طور پر آپ ابھی پندرہویں شب گزری پندرہویں شب برات جس میں لوگوں نے کافی عبادت کی بات لوگوں نے اور اس کے اندر رات میں نمازیں پڑھی دن کو روزہ رکھا ان سے صرف ایک سوال کر لیں کیا یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا یہ صحابہ احرام نے کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہے تو کر لیا کیونکہ کیا نماز پڑھنا منع ہے نماز پڑھنا منع نہیں ہے لیکن صحابہ صاحب اکرام نے نہیں کیا اس رات کو خاص کر کے اس لیے منع ہے اس لیے گمراہی کا ذریعہ چنان سعید ابن سعید ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور فجر کی دو رقط سنت پڑھی اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے مزید دو رکت ادا کرنے لگا تو اس, اس سعید ابن رحمہ اللہ نے اس نے منع کیا اور کہا تم یہ کیا کر رہے ہو کہا دو رقط نماز ادا کر رہا ہوں کہ فجر کی سنت پڑھی کہاں پڑھ تو کہا کہ اب اس کے علاوہ نہیں پڑھو کیوں کی کہ آپ روک رہے ہیں اللہ آزاد دے گا تو ابن مسیب اللہ نے کہا اللہ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا لیکن نبی کی مخالفت کرنے پر تمہیں اللہ علمی عذاب دے گا ہر وہ کام جو نبی نے نہیں کیا ہو صاحب کرام نے نہیں کیا ہو اسے کتنی بھی اچھی دلیل سے پیش کر دے وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا آپ کے میرے صحیح ماننے سے یہ دین نہیں چل سکتا ہے صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب کتاب کی دلیل اس کے اوپر موجود ہے یعنی قرآن سے دلیل ہو نبی کے عمل اور قول سے دلیل ہو ان کی تقریر سے دلیل ہو اسی طریقے سے صحاب کرام کے عمل سے دلیل ہو تو صحاب کرام کی فہم صاحب اکرام کی فہم اور ان کا منہج ہمارے لیے اسی طرح حجت ہے جس طریقے سے تمام ائمہ خلف ان کے بعد تابعین اور طبع تابعین کے زمانے میں کھج تھی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے زمانے میں کہا تھا مقیوم دینا لا یقون دینا جو چیز صحابہ اکرام کے زمانے میں دین کا درجہ نہیں رکھتی تھی وہ آج بھی دین کا درجہ نہیں رکھ سکتی ہے صحابہ کے فہن کا کیا مطلب ہے ہم صحابہ اکرام کے فہن کو مانے اس کا کیا مطلب ہے اس کا دو مطلب ہے یا تین مطلب لے لیں کہ کسی مسئلے مطلب پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا ہو بالکل اجماع ہو صحاب کرام کا یعنی کسی ایک صحابی سے دو صحابی سے تین صحابی سے یا صحابہ کرام کے ایک عدد سے کوئی قول مروی ہو اور اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی تو بھائی اس کے اوپر اجماع ہے صحابہ کرام کے درمیان مخالفت نہیں پائی جاتی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صحاب صحاب کرام میں سے کسی نے ایک قول کہا ہو دوسرے صحابی کا وہ قول موجود نہیں ہو لیکن یہ قول مشہور ہو اور کوئی مخالف نہیں پایا جاتا ہو کوئی اختلاف کرنے والا پایا نہیں جاتا ہو تو یہ قول بھی اجماع سکوتی کے ذمن میں آتا ہے بلکہ اجماع سکوتی کہا جاتا ہے اس مسئلے کو اور اس کا بھی ماننا ہمارے لیے حجت ہے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دو قول موجود ہو صحابہ اکرام کا دو قول موجود ہو دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو اسی مسئلے میں کوئی کہہ رہا کہ ایسا کرنا ہے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کعبہ جو ہے اس کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھی تھی سیل بخاری کی روایت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تھی بالکل واضح انداز میں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو اب دونوں مسئلے میں اختلاف ایک صحابی کہہ رہے ہیں پڑھی تھی اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی تھی بلال رضی اللہ عنہ اس بات کر رہے ہیں یعنی ثبوت دے رہے ہیں کہ ہاں پڑھی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ تمام کے تمام سچے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اسامہ رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے اس لیے انہوں نے وہ نقل کیا جو انہوں نے نہیں دیکھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا انہوں نے نقل کیا تو یہاں پر قاعدہ ہے شریعت کا اہل علم نے احادیث سے اخذ کیا ہے اقوال اہل علم سے اخذ کیا ہے المتبن النافی کہ جو ثبوت پیش کر رہے ہوں ان کی بات کو ترجیح ان کی بات پر ملے گی جو کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا اسی طریقے سے آپ دیکھیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے فلاں اس تم اس کی تصدیق نہ کرو اسے تم سچا نہ کرو وہ ضفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح آتا تھا قوم صبح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آئے قوم کے جہاں پہ قوم کا کچرا پھینکا جاتا تھا وہاں پر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اما عائشہ رضی اللہ علیہ کہتی ہیں کہ جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تم اس کی تصدیق نہ کرو اور یہاں پر حضیفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے تو حضرت عما عشہ رضی اللہ عنہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کر رہی ہیں نقل کر رہی ہیں وہ بات گھریلو امور سے تعلق رکھتی ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور حضرت حضاک پر رضی اللہ عنہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ ان امور سے تعلق رکھتی ہے جو باہر کا معاملہ ہے اور انہوں نے دیکھا کرتے ہوئے چنانچہ اگر صحابہ کے میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ کی اس بات کو مانی جائے گی جو بات دلیل کے موافق ہوگی یہ یعنی کہ صحابی نے اس قال کو کہا ہم مان لیں گے چنانچہ آپ دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میں سفر میں نکلا اور اس میں بعض روایات بعض سرک میں یہ بھی موجود ہے کہ اس سفر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں نکلا ناپاک ہو گیا پانی نہیں ملا وہ تمر سعید کمات تمرا تو میں زمین میں ویسے لوٹنے لگا جس طریقے سے چوپایا زمین میں لیٹتا ہے کیونکہ انہوں نے سمجھا تیمم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم غسل کر کے پورے بدن کو بھگاتے ہیں گیلا کرتے ہیں ویسے تیمم کی مٹی سے بھی گیلا کریں چنانچہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسے اور کہا یکفی کا انتقورا ہاں کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم دونوں ہاتھ کو اپنے زمین پر مارتے اور پھر اپنے چہرے پر مسا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ کا مسا کرتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انہوں نے اپنے دور خلافت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے تو کیا وہ تیم کرے گا ناپاقی دور کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں کرے گا صحیح مسلم کی رواج انہوں نے جب پانی, جب پانی مل جائے تب جا کر کے وہ غسل کرے گا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیف ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اگر کوئی ناپاک ہو جائے پانی نہیں ملے یا پانی کے استعمال سے مرض میں اضافے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کو صحابی کا فتوا الگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الگ ہے آپ کس بات پر عمل کریں گے یقیناً ہم سبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کامر رسول الف ادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس چیز کا حکم دے تم اسے لے لو جس چیز سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہاں پر ترجیح ملے گی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گزرا کہ انہوں نے حجو کو افضل قرار دیا اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج افراد کو افضل قرار دیتے ہیں تو ان کے اوپر رد کیا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امر عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے زیادہ قابل ہے یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ماننے کو زیادہ قابل قبول قرار دے رہے ہو تو بعض لوگوں کا طریقۂ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسئلے میں جہاں صحابۂ کرام کے بات سے کے قول سے تعید ہوتی ہے وہ صحابہ اکرام کو ماننے لگتے ہیں اور احادی کے رسول سے بالکل سرف نظر کرتے ہیں اور جہاں صحابہ اکرام کا قول یا ان کی بات ان کے مسئلے پر ضرب لگاتی ہے یا ان کے مسئلے پر رد کر رہی ہوتی ہے وہاں صحابہ اکرام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں صحابی کا قول حجت نہیں ہے صحابہ اکرام کا قول حجت نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف بھی ہو جائے تو اگر دو قول ہو تو تیسرا قول پیدا نہیں کیا جائے گا انہی دو قول میں سے ایک قول جو دلیل کے موافق اقرب السنہ ہو اسے لیا جائے گا تیسرا قول پیدا کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور صحیح بات یہی ہے کہ صحاب اکرام کا قول حجت ہے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہم لوگوں نے اس طریقے سے دین کو نہیں سمجھا تو جس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کے ہم کو دین پہنچا رہے ہیں وہی طریقہ ہمارے لیے حجت ہے دوسرا طریقہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو صاحب اکرام کے فہم کو ماننے کا یہ ہے ماننے کا مطلب اور اس کا طریقہ یہ ہے مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن نہ ہوں میں میرے بعد جو زندہ رہے گا اختلافات دیکھے گا لوگ مسائل میں اختلافات دیکھ رہے ہوں گے ایسی نازک صورت میں ہر آدمی اپنا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوگا ہر آدمی اپنے آپ کو حق والا قرار دے رہا ہوگا ایسی صورت میں کیا کرو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نسخہ کیمیاں دیا ہے جس سے ہم شب ظلمت کی تاریخی کا سینا چاک کر کے حق تک پہنچ سکتے ہیں وہ یہ کہ ان تنازع جو اللہ نے بتایا ہے پ ان تنازع تم کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو آپ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اتنے عالم ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہماری بات کی تعریف اتنے علما کہہ رہے ہیں تمام مختلف تھی اقوام کو جمع کرو کتاب و سنت پر پیش کرو اقوال صحابہ پر پیش کرو فنازا تم کی صحیح کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو فردو اللہ اور رسول اللہ کی طرف پلٹاؤ اس کی کتاب کی طرف پلٹاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف پلٹاؤ اپنے اختلافات کا حل کتاب و سنت میں تلاش کرو یہ نہ کہو کہ فلاں عالم نے کیا قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا ہے عالم غلطی کر سکتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان الخطا سے کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے عالم کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے حدیث رسول میں کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے اللہ والرسول اور ایسا کام کون کرے گا اپنے اختلافات کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں فہم صحابہ کی روشنی میں تلاشنے کی کوشش کون کرے گا جس کا ایمان اللہ پر ہوگا جس کا ایمان آخرت پر ہوگا ان کن چنچو مینو نب اللہ کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے آخرت کے دن پر ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا انجام قیامت کے دن اچھا ہو تو جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فوراً اس کو رب کی طرف پلٹا دو ست فطر کا مسئلہ لے لیں اپنوں کے درمیان اختلاف ہے جب کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ صرف نکالنے کا حکم دیا اللہ سے کہتے ہیں فنا تابعی نے تو نکالا ہے عمرب نے عبدالعزیز رحم اللہ نے نکالا ہے حسن بسی رحم اللہ نے نکالا ہے آپ یہ کہیے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی روپے یا نقل کی شکل میں یا سونے شاندنی کی شکل میں فطرہ نکالا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ حکم دیا ہے کہ فطرہ نکالا جائے تو غلے میں بھی نکالا جا سکتا ہے اور نقدی بھی نکالا جا سکتا ہے کیا اس زمانے میں لوگ پیسے اور روپے کے محتاج نہیں تھے تھے محتاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں زکات سونے اور چاندی سے نکالنے کا حکم دیا لیکن فطرہ صرف, صرف غلے سے نکالنے کا حکم دیا لیکن جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بر فطرہ غلے سے نکالتے رہے صاحب کرام نکالتے رہے تو آپ کہتے ہیں کیا ہم بعد کی بات کو مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث رسول کو چھوڑ کر کے آپ نیچے اتر رہے ہیں یہاں صحابہ صحاب کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کی بات کو چھوڑ کر کے کسی صحابی کی بات مانو گے یو شکوا یہ حرکت تمہاری قابل ہوگی کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر پتھر کی بارش کر دے یہ صحابی کی بات ماننا نبی کی حدیث کو چھوڑ چھوڑ کر کے صحابی کی بات ماننے کے سلسلے میں ایک صحابی کا یہ فرمان ہے پھر صحابیچے اتر کر کے آئے اور ان کی بات مانے اور کہیں نبی کے زمانے میں معاملہ کچھ اور تھا آج معاملہ کچھ اور ہے آج کچھ اور لوگ کچھ اور چیزوں کے محتاج ہے اس کا مطلب نبی کے زمانے میں دین کچھ اور تھا آج دین کچھ اور ہے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ حقیقہ سنتا فقط نہ جا و سالم امین الحالات کہ جو سنت کی اتباع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے ہر معاملے میں گرچہ بات اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو چنانچہ اللہ رب العالمین نے قران مجید میں فرمایا فالا وربك لا يؤمنون اللہ کی قسم تیرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ مومن ہوئی ہی نہیں سکتے ہیں جو جو اپ کو اپنے اختلافات میں حکم اور جج نہ مان لیں یہ نہیں کہ ہم نے نبی کو جج مان لیا تو مومن ہو گئے اتنا نہیں اللہ نے کہا حتى مال لیجے میرا موقف نقلی نکالنے کا ہے حدیث رسول کو پڑھا کہیں پر بھی نقلی نکالنے کا حکم نہیں ملا صاحب کرام کے منحج کو دیکھا کہیں پر بھی نقلی نکالنے کا حکم نہیں ملا اور اس کے بعد ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم اس اتنے دن تک یہ موقف اختیار کیے تھے آج کیسے پلٹ جائیں نبی کے فیصلے آنے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں نبی کا فیصلہ اوپر سے مان لیا دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اور آپ کی ایمان کی نفی کرتا ہے فلاح و ربی قلع ایسا سب کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا اتنا ہی نہیں مان لیا دل سے مان لیا اس کا اس کا نفاذ اس کو امپلیمنٹ اپنی زندگی میں کرنا ہے وہی سلیم تسلیمہ نبی کی حدیث جیسے سامنے آئے سرنڈر کر جانا ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے رسول احرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور میں من علیم کہ اگر کوئی مسلمان ہے چاہے مسلمان مرد ہو یا مسلمان خاتون ہو جب اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے کوئی حدیث آ جائے پھر ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہتا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنا اپنے من کی چھلائیں اپنے دل اپنے خواہشات کی چلائیں ہر مسئلے میں آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ صحابہ احرام کے طریقے پر ہیں کہ نہیں جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے اس طریقے پر ہیں کہ نہیں اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ دنیا کے اندر جو زندگی گزاری اس میں ہم نے اور آپ نے کتنی شہرت کمائی کتنی دولت کمائی جس راستے کو اللہ نے اس دنیا میں اتارا تھا اللہ رب العالمین نے وہ انہادی مستقیم فتبیو کا حکم دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو گے گمراہیوں سے اور بدعات و خرافات سے بچ جاؤ گے اس کی پیروی کی کہ نہیں پہلا قیامت کے دن یہ سوال ہوگا اور خبر کے اندر بھی یہ سوال ہوگا مرب مر جب انسان سیرات مستقیم پر نہیں ہوگا تو رب کے بارے میں کیا جواب دے گا جب انسان سیرات مستقیم پر نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جواب دے گا تو جس چیز کو ماننے کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ کتاب و سنت ہے اور اس کتاب و سنت کو جو سمجھنا ہے وہ صاحب کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے اپنے فہم کو لا کر کے دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے گریز ہے کیونکہ جتنی چیزیں ایجاد کرنا یا ایجاد بندہ رسومات پر عمل کرنا یہی دراصل گمراہی کا ذریعہ ہے جتنے بھی قومیں ہلاک ہوئی خوارج ہو معتزلہ ہو راسا ہو قدریا ہو مرجیا ہو ان تمام کی ہلاکت کا بنیادی سبب گمراہی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے صحابہ صحاب کے فہم کو چھوڑ دیا جن سے رب راضی ہو گیا جن کے فہم کو اللہ نے معیار بنایا جن کے فہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا جن سے امت اسلام کے تمام ائمہ راضی ہیں ان کے فہم کو معیار بناتے ہیں ہم جیسے جہال آ کر کے یہ کہتے ہیں صاحب اکرام کا فہم حجت نہیں ہے تم خود حجت نہیں ہو تمہارے ماننے سے نہ ماننے سے کیا, کیا ہوتا ہے جبکہ اللہ نے ان کے فہم کو حجت اور معیار قرار دیا ہے کوئی بھی معاملہ ہو یہ صدقہ فطر کا مسئلہ برسویل تذکرہ آ گیا کہ عمل کرنا ہے تو سنت رسول پر کرنا ہے امام احمد رحم اللہ سے جب کسی نے کہا کہ کیا صدقہ فطر نقدی ادا ہوگا تو امام محمد رحم اللہ نے کہا کہ نہیں ہوگا کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا انہوں نے کہا امام احمد رحم اللہ نے کہا کہ کیا میں عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھوڑ دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثی اور صحابہ اکرام کا منہجی مطلب نظر رہنا چاہیے اسی میں نجات ہے سنت سفی نوح نو جیسا کہ امام مالک رحم اللہ نے کہا کہ سنت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قسطی کے طریقے سے ہے من رکی رکھی بن بہا نجا جو اس کے اوپر سوار ہو گیا جو اسے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا من تخلف انہا فقد حلق کہ جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم صاحب اکرام کی عظمت کو ان کی فضیلت کو ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے طریقہ کار کو جس طریقے سے وہ قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے جس طریقے سے عمل کرتے تھے اسے ہم سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر اسی طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھیں جس طریقے سے صاحب اکرام رضی اللہ عام مجمعین سمجھا کرتے تھے جہاں وہ بولتے تھے ہم وہاں پر بولیں جہاں پر وہ خاموشی اختیار کرتے تھے ہم وہاں پر خاموشی اختیار کریں جس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے ہم اسی طریقے سے عبادت, طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کیا جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے ہم اپنی زندگی کو بھی انہی کے طریقے کے مطابق گزارنے کے کوشش کریں کیونکہ کل قیامت کے دن اسی پر نجات موقوف و منحصر ہوگی اللہ رب العالمین دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان تو اوپر موت دے آمین اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائل المسلمين تعالى جواد کریم بر و رحیم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب الیک